سورت الم مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور آنے پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ساٹھ ہے سکسٹی اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر نائنٹی ون ہے اس میں تیرہ آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں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 میرے اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں تو اے ایمان والوں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ تو قون بالمودت تم محبت کی وجہ سے الفت کی وجہ سے ان کی طرف خبروں کو ڈالتے ہو یعنی انہیں راز کی باتیں بتاتے ہو کہ جب انسان کی کسی سے دوستی ہوتی ہے تو دوست دوست سے راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تو مسلمان جب کافر سے دوستی کرے گا تو محالہ وہ راز کو بتا دے گا اور ایسی باتیں کافروں کو معلوم ہو جائیں گی جو کہ معلوم نہیں ہونی چاہیے پہلے زمانے میں کافروں کو جاسوسی کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن اب تو کافر کسی بھی ملک میں جائیں ایسے لوگ جو مسلمانوں سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں لیکن کافروں کے سامنے بڑے شیری اور بڑے دوست بن جاتے ہیں اور اپنے ملکی راز دینے میں وہ ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے وقد کا اور بھی شک انہوں نے کفر کیا انکار کیا بیما جاقی ان تمام باتوں کا انکار کیا جو حق تمہارے پاس آیا تو یہ حق کا انکار کرنے والے ہیں تم ان سے دوستی نہ کرو یو خون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکئی مکرمہ سے نکالا یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے حضور کو حکم دیا کہ آپ حجرت کر جائیں وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی انہوں نے مکے سے نکال دیا یہ ساری باتیں تمہیں بتائی جاتی ہیں اَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ یہ کہ تم ایمان رکھو اللہ پر جو تمہارا رب ہے ان کُنْ تُمْ خَرَجْتُمْ جِحَادًا فِي سَبِيلِي اگر تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلے ہو وہبت غ امردوتی اور تم نے میری مندی اور خوشنودی کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ باتیں مانو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور میری راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم یہ باتیں مانو اور کافروں سے دوستی نہ رکھو تو صرف رو تم دوستی کی وجہ سے انہیں راز کی باتیں بتاتے ہو وہ انعلم بیما اقفئی تم وما آلن تم اور میں خوب جانتا ہوں وہ تمام باتیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَنْ یا مِنْكُمْ اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے فقد بول سوا سبیر بس بے شک وہ سیدھے راستے سے بہک گیا اور تم ان کافروں کو دوست سمجھتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں ہاں بھائی جو کافر ہمارا دشمن ہے ہم اس سے دوستی نہ کریں لیکن وہ کافر جو ہمارے خیر خواہاں ہیں ان سے دوستی کرنا ان سے محبت کا اظہار کرنا اس میں کیا حرج ہے تو فرمایا یہ مطلبی لوگ ہیں اگر تم سے دوستی کرتے ہیں تو کسی مجبوری کی وجہ سے اور موقع ہاتھ میں آ جائے تو یہ پھر تمہارا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے این یس کفو اگر یہ لوگ تمہیں پکڑ لیں تمہیں پا لیں اور تم پر حملہ کرنا ان کے مفاد میں ہو یونکم لکم ان تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے وہ یب سوتو ائی کم اور وہ اس وقت تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ کھولیں گے بڑھائیں گے اب ان کی زبانیں بھی تمہاری برائی کریں گی اور ان کے ہاتھ بھی تمہاری طرف برے ارادے سے بڑھیں گے تو ہمیں ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے بے حیائی کو عام نہیں کرنا چاہیے ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے وہ اور یہ تمنا کریں گے لو تک فرو نہ کاش تم کفر کرو کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کافر ہو جائیں لن تن فحکم ارحا مکم و کم یو شریعت نے اولاد اور رشتہ داروں کے حقوق کو متعین کیا مگر اسلام کے مقابلے میں کوئی رشتہ کار آمد نہیں ہے ہم کسی رشتہ داری کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد کل بروز قیامت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اگر اللہ ناراض ہو گیا ایمان برباد ہو گیا بینکم اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا بما تعملون بس اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے قد کا نت لکم اصبت و بے شک تمہارے لیے بہترین مثال بہترین نمونہ ہے فی ابیم والذین لدینا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کے کردار میں بھی تمہارے لیے بہترین مثال ہے عید قول قومی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان برا آؤ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں جب تم اللہ کے دشمن ہو تو ہمارا کل بھی کوئی محبت کا لگاؤ تم سے نہیں ہم تم سے بیزار ہیں وہ ما تاب ن مندون اللہ اور ان بتوں سے بھی بیزار ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کفرنا بیکم ہم نے تمہارا انکار کیا وہ بدا بئی نہ و بئی نہ مل ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض اور نفرت ظاہر ہو گئی کہ تم بتوں سے محبت کرنے والے اور ہم بتوں سے نفرت کرنے والے تو جب اتنا بڑا فرق ہے تو محبتیں کیسے قائم ہو سکتی ہیں تم ہمارے رسول کو برا کہنے والے اور ہم اپنے رسول کی ناموز پر جان دینے والے تو کوئی دوستی کی وجہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دوستی اسی سے ہوتی ہے جس کا ذہن ملتا ہے اگر آپ نے کسی سے دوستی کی ہے تو آپ کا ذہن اگر اس سے ملے گا دوستی آپ کی قائم رہے گی لیکن اگر دوست کوئی غلط بات کہے تو دو صورتیں ہیں یا تو انسان غلط بات کو برداشت کر لے خاموشی اختیار کر لے اور دوستی کو برقرار رکھے یا پھر اللہ کی محبت میں وہ غلط بات پہ ٹوک دے اور کہ خبردار ایسی غلط بات آئندہ کہیں تو اس صورت میں دوستی قائم نہیں رہتی تو برے شخص سے دوستی قائم رکھنے میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ غلط بات کرے گا تو اس کے سامنے یا تو خاموش رہنا پڑے گا یا اسے راضی کرنے کے لیے سر ہلانا پڑے گا کیونکہ اس کی مذمت کر کے اور غلط بات کا یہ اظہار کر کے کہ تمہاری بات بالکل غلط ہے اس کا رد کر کے آپ جانتے دوستی قائم نہیں رہتی حتہ یہاں تک کہ تو مینو بلا ہماری اور تمہاری دشمنی برقرار رہے گی یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ تم مومن ہو گئے تو ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اللہ کو ابی ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے یہ بات ضرور کہی تھی لغ فرن لگا ضرور ضرور میں آپ کے لیے بخشش کا سوال کروں گا استغفار کروں گا یہ بات آپ نے کہی تھی جب شریعت میں کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام نہ تھا لیکن جب اللہ تعالی نے یہ حرام کر دیا پھر ابراہیم علیہ السلط والسلام نے اپنے چچا کے لیے ایسی کوئی دعا نہیں کی اور آپ نے یہ اسے بتایا تھا ما ام لکو لکم ان من لئی ان من اگر تو کافر رہا اور تیرا خاتمہ کفر پر ہوا تو یہ بات یاد رکھ کہ اللہ کے غذب سے بچانے کی میں طاقت نہیں رکھتا کیونکہ شفات مومنوں کی ہوگی کافروں کی شفات نیک لوگ نہیں کریں گے ربنا بنا علیہ کا اے ہمارے رب تو یہی پر ہم نے بھروسہ کیا وہ الئی کا بنا اور تیری ہی طرف ہم رجو لائے تیری ہی طرف ہم جھک گئے وہ الئی کل اور تیری ہی طرف پلٹ کر ہمیں آنا ہے رب بنا اے ہمارے رب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح دعا فرماتے ربنا اے ہمارے رب اللہ تج اللہ فتنا تلدین کفرو مالک کو کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا آزمائش نہ بنا یعنی مراد یہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہوں کافر غالب ہوں تو یہ کافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ جب کوئی غلبے پر ہوتا ہے تو اس میں غرور و تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب مسلمانوں کو مغلوب دیکھے گا تو وہ اپنے کفر پر اور زیادہ ضدی ہو جائے گا اللہ رب العالمین کافروں کو اس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ مزید مغرور ہو جاتے ہیں لیکن یہ کافروں کے لیے تو آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش ہے کہ ان کے ایمان مضبوط رہیں وہ یہ جانیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن یہ آزمائشیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں کیونکہ ایسے موقع پر بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں تو عرض کی مالک کو مولا تو ہمیں کافروں کے لیے آزمائش مت بنا کیونکہ آزمائش تو آتی رہیں گی بندہ کبھی چیلنج نہ کرے وہ آجی کا اظہار کرے وہ کہے مالک و مولا میں آزمائش کے قابل لگی ہوں تو کرم کر دے بغیر امتحان اور بغیر آزمائش کے کامیاب فرما چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ایک مسلمان تھے وہ دعا کر رہے تھے اور کہنے لگے یا اللہ تو مجھے مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا مجھے صابر بنا اور اس دعا کا مفہوم یہ تھا کہ تو اور مصیبتیں دے اور مجھے صبر کے ثواب دے یعنی گویا کہ وہ مصیبتیں مانگ رہے ہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ صبر کروں اور مجھے ثواب ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ سے آفیت مانگو یہ کہو اے مالک کو مولا ہمیں آفیت عطا فرما کہ آزمائش اور امتحان آ جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے لیکن مانگنا اور چیلنج کرنا یہ درست نہیں ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا کہ کوئی اس طرح کہے اے مالک و مولا مجھے جہاد کا شوق ہے شہادت کا شوق ہے ایسا ہو کہ مسلمانوں پر کافر حملہ کریں اور ہم جنگ کریں اس طرح کی دعا کرنے سے منع فرمایا کیونکہ آزمائش کے بعد ثابت قدم رہنا یہ بہت ایک مشکل امر ہے اللہ رب العالمین آزمائش سے محفوظ فرمائے اور تقدیر میں جو آزمائشیں لکھی ہیں جو ٹلنے والی نہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے ان کا انتل عزیز الحکین بے شک تو غالب حکمت والا ہے لقد کا نقم فیم اس وسنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن تھے ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین مثال نمونہ ہے لمن کانا يرجو اللہ والیوم یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں ومن اور جو کوئی منہ پھیرے اور ان باتوں کو تسلیم نہ کرے فإن اللہ هو الغنی بز بے شک اللہ تعالی غنی ہے کسی کا محتاج نہیں ہے تم سب اسی کے محتاج ہو وہ حمید ہے وہ تمہاری تعریف اور عبادت کا محتاج نہیں ہے ساری کائنات میں انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت تعریف تصویر اور تحلیل میں لگی ہے الحمید وہ ہر تعریف کا مستحق ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پور اللّہ علیہ محمد و علیہ مولانا محمد و مبارک وسلم